الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر 28 عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله آئيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مجبرين يكفر الله عني خطائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما أدبر ناداه فقال نعم إلا الدين كذلك قال جبريل رتق القدادہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شخص آیا آپ علیہ الصلاۃ السلام کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اس حال کی بہادری دکھاتے ہوئے صبر کرتے ہوئے یعنی بہادری دکھاتے ہوئے اور ثواب کی نیت اور مکبل غیر مدبری دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے نہ کہ پیٹھ پھیرتے ہوئے تو کیا اللہ تعالی میری غلطیوں کو میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے آپ علیہ صرف السلام نے جواباً فرمایا کہ ہاں ہاں جی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اگر آپ اس طرح شہید ہو جاؤ کہ صبر کرنے والے بھی ہو ثواب کی نیت ہو دشمن سے پیٹ پھیرنے والے نہ ہو اور خال اللہ کی رضا ہی مقصود ہو پس جب وہ شخص جانے لگا چلا گیا آپ علیہ سد اسلام نے اس کو دوبارہ آواز دی اور واپس بلایا وہ شخص آیا تو آپ اسد السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ تبارک و دا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے لیکن اللہ دئی مگر قرض کہ وہ معاف نہیں ہوگا کال عجم رہی کہ ایسے ہی مجھے ابراہیل نے بتایا ہے آپ علیہ السلام وسلام کے افواج وہی ہی ہوا کرتے ہیں آپ نہیں بولتے ان خا مگر وہ وہی ہی ہوتی ہے جو آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے جیسے اس حدیث مبارکہ میں اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت کہ ایک شخص جب اپنی جان دے دیتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے اللہ کے دین کی خاصر اللہ کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر بندوں کا حق و سرد میں ہے تو وہ معاف نہیں ہے اس لیے حقوق کو احباز رہنا چاہیے اور اس کی مکمل کوشش کرتے رہنا چاہیے جائے گی گھر والوں کے کیا حقوق ہیں بچوں کے کیا حقوق ہیں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں اپنے ساتھ میں بیٹھنے والوں کے چلنے میں والوں کے کام کاج کرنے والوں کے کیا حقوق ہیں آپ سے وابستہ زندگی میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی تعلق کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے کیا طریقہ ہے آپ کا گزر بسر ان کے ساتھ کیسا ہے اور ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں اس لیے ضروری ہے کہ انسان حقوق کی پاسداری کرے حقوق کا خیال رکھے اپنا حق ضائع ہوتا ہے تو ضائع ہونے دے لیکن کسی کا حق آپ کی طرف نہ رہے اس لیے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس کے پاس نیکیاں ہی نی ہوں گی لیکن اس کے فرسخوس اس سے مطالبہ کرنے والے اور اس پر جن جن لوگوں کے حقوق ہوں گے وہ لوگ بہت زیادہ ہوں گے پھر اب ان لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی صورت کیا ہوگی سب سے پہلے اس کی نیکیاں تقسیم کی جائیں گی ان لوگوں میں پھر وہ لوگ نیکیاں لے کر چلے جائیں گے اب اس سے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حقوق والے پھر بھی باقی رہ جائیں گے اب ان کے گناہ لے کر اس پر ڈالتے کے چلے جائیں گے اور یہاں تک کہ ایک شخص رہ جائے گا اور نیکیوں کا ایک ڈھیر رہ جائے گا اس لیے حقوق کو لہباز رہنا چاہیے ہمیشہ سے لوگوں کے حقوق آپ کے متحد کام کرنے والے لوگ ہیں جہاں بھی آپ اگر زندگی میں گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں یا اس کے علاوہ اور خود ہیں چوکی دار ہیں ڈرائیور ہیں کسی بھی طرح کا متعلقہ لوگ ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا یہ نہ ہو کہ اپنے حوالے سے حقوق کو اور سمجھا جائے اور جب کسی اور کی خادم کی نوکر کی ڈرائیور کی چوکیدار کی بات ہو تو اس کے حقوق کا بالکل بھی خیال نہ رکھا جائے یہاں تک کہ اسے انسانیت کے دائرے سے ہی باہر نکال دیا جائے یہ بالکل ناانصافی ہے ظلم و ستم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ہے اللہ ہر ایک شکل کے بارے دن سوال ہو باہر اپنے ماتحت لوگوں کے حوالے سے جی تو یہاں پر شہید کو کہا گیا کہ سب کچھ معاف ہوگا مگر قرض معاف نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ حقوق الباد میں سے ہے حدیث نمبر اٹھائیس ہے واقعات و خدا آل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو فی اللہ اگر میں شہید کر دیا جاؤں فی سب اللہ اللہ کی راہ میں سو صبر کرتے ہوئے یعنی بہادری دکھاتے ہوئے مفت صبن سوال کی نیت مخبل غیر دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے نہ کہ پیرتے ہوئے یو اللہ عنی خطایا یا کیا اگر میں میں اس حال میں شہید کیا جاؤں جس میں یہ ہو کہ میں صبر کرنے والا ہوں یعنی استقامت اور جو مردی کے ساتھ بہادری کے ساتھ لڑوں اور میرا مقصد بھی صرف اور صرف ثواب ہو اور میں دشمن کا مقابلہ کرتے کرتے مروں نہ کہ پیٹ پھیر کر بھاگنے والا تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے فقال اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نے فرمایا نا. جی ہاں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے فلما ادبر جب وہ شخص چلا گیا یعنی پیٹ پھیر لی اس نے چلا گیا نادا ادا آپ علیہ السلام نے اس کو آواز دی فقال نعم اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے لیکن اللہ دہنا مگر قرض کہ قرض کو معاف نہیں فرمائیں گے قزار کا قالجر ایسے ہی جبریلیامین نے مجھے بتایا ہے یعنی اللہ تبارک اللہ نے بتا دیا کہ اس کو بتا دیا جائے کہ اگر قرض ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا مطلب یہ کہ حقوق لاف نہیں ہے حدیث نمبر انتیس پانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تخلط على رسول الله صللىى الله عليه صللى الله تال عليه ووس فذكر الحديث بته ال قال قلت يارس الله أووسني قال سيك بتق الله فإنهه أزي للمريكا كله كل تزدني قال عليك بتلاو القرآن وذكر الله هيارز وجل فه ذكر اللك في السم يوانور اللك في الأرضن كل تزدني عليه قال عليك بطول السمد فإنه مضطردة للشيطان وعون لك, وعون لك على أمر دينك قلت زدني قال إياك وكثرة الزحك فإنه يميت القلب وينهب بنور الوجه قلت زدني قال قل الحق وإن كان مرًا قلت زدني قال لا تخف الله لهم تلائم قلت زدني قال ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك جي حضرت گزر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ سلطلاسلام کے پاس گیا آپ علیہ سلط اسلام سے کئی ساری باتیں ہوئیں ایک لمبی حدیث ذکر کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے آپ السلام اس سے آخر میں کہا کہ اللہ کا رسول مجھے آپ وصیت فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں یعنی آپ اللہ سے ڈر ہیں اس لیے کہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کے ہر کام کو مزین بنا دیتی ہے خوبصورت بنا دیتا ہے تقویٰ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مزید کچھ اضافہ فرمائیے مزید وصیحت کیجیے نصیحت کیجیے آپس نے فرمایا کہ تجھ پر لازم ہے کہ تو قرآن مزید کی تلاوت کرے اور اللہ کو یاد کرے اللہ کا ذکر کرے اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اللہ کا یاد کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے تیرا تذکرہ ہوگا آسمانوں میں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اللہ کی یاد کرنا یہ زمین میں روشنی کا باعث ہوگا نور کا کل تو ذکنی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول مزید کچھ اضافہ فرمائیے آپ نے فرمایا کہ آلے کا بت المتھ اس پر لازم ہے کہ ت اس پر لازم لمبی خاموشی یعنی زیادہ خاموش ہے کیوں اس کی وجہ بتائی فین رت الشان اس لیے کہ خاموشی شیطان کو بگانے والی ہے اور تیرے دینی معاملات اور دینی عبول میں تیرے لیے مددگار ہے کل تجیح نہیں میں نے کہا کہ مزید کچھ اضافہ فرمائیے کالیہ کا واقعہ تر بچ تو زیادہ ہنسنے سے فعن نہ ہوئی اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے دل کو مردہ کر دیتا ہے وہ یا کہ وہ اور زیادہ ہنسنے سے چہرے کا نور اور چہرے کی چمک دھمک چلی جاتی ہے کل تلسی میں نے کہا اللہ کا رسول مزید کچھ اضافہ فرمائیے اعلیٰ دل حق کا و امکان مرو حق بات کہنا ہمیشہ اگرچہ کڑوائی کیوں نہ ہو میں نے کہا اللہ کے رسول مزید کچھ زیادہ فرمائیے نصیحت میں آپ علیہ السلام نے معاملے میں ملامت کا خدشہ خوف نہ رکھنا نہ ڈرنا اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کل تو میں نے کہا اللہ کے رسول مزید کچھ زیادہ فرمائیے تجھے لوگوں سے روک دے ماں چی تالم نفس جو, اپنے جو تو اپنے نفس میں جانتا ہے مطلب جو عیوب تج میں ہیں تجھے لوگوں سے روک دے تجھے چاہیے کہ لوگوں کے عیوب کی پرچار نہ کر اپنے عبوں کی فکر کر دے جی پا نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخلتو على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ علیہ کے پر خدمت میں حاضر ہوا فضا کر الحدیث بطولی ہی ایک لمبی حدیث انہوں نے ذکر کی الہا انقال یہاں تک انہوں نے فرمایا قل تمہیں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول اوسینی مجھے وسیعت فرمائیے قال اوسی کب تقو اللہ اللہ اکبر قبیرہ. پالا اوسی کا بھی تخوا مو ہے کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں تخوا اللہ سے ڈرنے کی فعن ہوں ازین ومرے کا کلی اس لیے کہ تقوا تیرے ہر کام کو مزین بنا دے گا خوبصورت بنا دے گا لے امریکہ کلی تیرے ہر کام کو ازین و مزین کر دے گا کل تو زب نہیں میں نے کہا کہ مزید اضافہ فرمائیے نزیر نصیحت کیجیے اعلی علی کا بھی تلاوت و ذکر علی کا تجھ پر لازم ہے قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر فعن ذکر اللہ کا فرسما اس لیے کہ یہ باعث ہے تیرے لیے تیرے تذکرے کا آسمانوں میں ونوراللہ کا فی الع اور زمین میں روشنی کا یعنی زمین میں روشنی کا باعث ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور آسمانوں میں اس سے تیری یاد ہوگی کہ لوگ فرشتے تیرا تذکرہ کریں گے خدا اللہ مبارک بتانا تیرا تذکرہ کریں گے جب تو اس کو یاد کرے گا اللہ کو اور تلاوت کرے گا قلت تو ذکری میں نے کہا مزید فرمائیے قال علی کے بتول تجھ پر لازم ہے لمبی خاموش مطلب خاموش رہا خاموش رہنے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں غور و فکر کا موقع ملتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی قدردانی اور شکر کا مادہ انسان میں پیدا ہوتا ہے لِلشَّيْطَانِ فن مترد ال شیتانہ فعندت ال لِلشَّيْطَانِ اس لیے کہ خاموشی شیطان کو بگا والی ہے اعلی امردین کا اور یہ خاموشی مددگار بنے گی تیرے لی مددگار علی امر امردین تیرے دینی معاملات میں تو جتنی میں نے کہا مزید کچھ دفعہ فرمائیے قال کا وقت رتہ بس تو زیادہ ہنسنے سے زیادہ ہنسو مت ہوئی امیت القلب پی کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے وہ یہ رحم و بینوج اور اس سے چہرے کا نور چلا جاتا ہے چہرے کا نور کو ختم کر دیتا ہے زیادہ ہنسنا اور دل کو مردہ کر دیتا ہے اس لیے زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے قلت تو جتنی میں نے کہا اللہ کے رسول مزید کچھ اضافہ فرمائی ہے نصیحت میں کالا قلل حق کا و امکان مرت خلحق کا حق بات کہو انکان بر بر کڑواؤ اگرچہ کڑواؤ مطلب حق بات کہنا حق کہنا ہمیشہ اگرچہ حق کڑوا ہی کیوں سامنے والے لوگوں کو وہ بات عجیب لگے انوکھی لگے لیکن تم سچ بات کہنا ہمیشہ اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے وہ کڑو ہی کیوں اور حق ہمیشہ ہی کڑ ہوتا ہے جی ہاں کل تو ذکی نہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مزید کو سے زیادہ فرمائیے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سمت ڈرنا کوئی بھی کام کر رہے ہو اللہ کے لیے اللہ کا دین پھیلا رہے ہو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہو کال فطن اسی کے لیے کسی کو برے کام سے منع کر رہے ہو اچھے کام کو حکم دے رہے ہو اور اگر اس پر کوئی تمہیں ملامت کرتا ہے اس کو تو کوئی اور بات آتی ہی نہیں ہے بس یار وغیرہ یہی لگا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ اگر تمہیں کوئی اس بات پر ملامت کرتا ہے تو اس کی ملامت کا خوف مت رکھنا اللہ کے معاملے میں مت ڈرنا لہو مطالعہ ان کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کل تو میں نے کہا اللہ کے کہ رسول مزید اضافہ فرمائیے نصیحت میں آپ سے اسلام نے فرمایا جی روک دے تجھے چاہیے کہ روک دے تجھے آنے سے لوگوں سے لوگوں سے مطلب لوگوں کے عیبوں سے ما تعلم من نفس وہ چیز جو تو اپنے نفس میں جانتا ہے یعنی جو عیوب تیرے اندر ہیں تجھے چاہیں گے کہ لوگ اس وہ تو لوگوں میں مت تلاش لوگوں کے عیود کا پرچار اور ان کے متلاشمت بنو اپنے ایبوں کا خیال رکھنا اپنے ایبوں پر نظر رہے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے خیروں پر نظر نہیں جب اپنے ایبوں پر نظر پڑتی ہے پھر بقیہ لوگ سارے کے سارے بے عیب نظر آتے ہیں لیکن جب اپنے ایبوں پر نظر ہی نہیں ہوتی پھر سارے کے سارے حضرت ابو رضی اللہ تعالی کی روایت جس میں غیبت کی تاریخ ہے کہ آپ علیہ السلام نے پوچھا صاحب سے کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے سر جانتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکروں کا بما یکرہ ہو. اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا ایسے کہ جس کو وہ ناپسند کرے کہ تیرا اپنے بھائی کا اس طریقے سے تذکرہ کرنا کہ وہ اس کو نہ پسند کرتا ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اگر وہ بات جو کہی جا رہی ہے اگر وہ اس بندے میں ہو اگر وہ میرے اس بھائی میں ہو جس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو آپس اسلام نے شاہ فرمایا کہ اگر وہ اس میں ہے تبھی تو نے آپ اس کی عیدت کی ہے اور اگر وہ بات وہ عادت اس میں ہے ہی نہیں پھر تو ت نے بہتان لگایا ہے تو گویا بہتان اور غیبت اس حدیث سے مبارک لوس ہے پتا چلتا ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں پرانے مجید میں بھی آتا ہے بہتان الگ چیز ہے غیبت الگ چیز ہے بہتان یہ ہے کہ آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے ویسا ہے حالانکہ ویسا ویسا نہیں ہے تو یہ چھوٹ ہے الزام ہے بہتان ہے لیکن اگر کسی میں وہ آدات ہیں بری آدات ہیں جھوٹا ہے بخیل ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے اب اس کا تذکرہ کسی اور کے سامنے جا کر کرنا یہ غیبت ہے کہ وہ اس بات کو نہ پسند کرتا ہوں اگر اس کے سامنے ایسی بات کی جائے اگر اس کے سامنے ایسی بات آ جائے کہ فلاں کو فلاں نے میرے حوالے سے ایسی بات بتائی ہے یہ کیا ہے غیبت ہے تو غیبت وہ عادت بیان کرنا کسی کی جو اس کے اندر جاتی ہے اکسی دوسرے کے سامنے اور بہتان وہ ہے کہ جو اس کے اندر وہ عادت پائی ہی نظر روایتہ کیا تم جانتے ہو کہ ریبت کیا ہے آلو صاحب اکرام نے کہا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں ذک کا تیرا تذکرہ کرنا اخا کا اپنے بھائی کا بیمایق رہو جس کو وہ ناپسند کرتا ہو یعنی تو اپنے بھائی کا تذکرہ کرے ایسا تذکرہ کہ جس کو وہ تیرا بھائی ناپسند کرتا ہو کہا گیا یہ نہیں پوچھا گیا آپ عرصہ السلام سے فرعتہ کیا خیال ہے آپ کا انکان فی اخیب ما عقول اگر وہ بات وہ عیب و عادت میرے بھائی میں ہو ما عقول جو میں کہہ رہا ہوں قالا تو آپ عرص نے اچھا فرمایا انکان فی ما تقول اگر وہ بات اس میں ہے جو تو کہہ رہا ہے تو فقط اگر ہو تو تحقیق تو نے اس کی ریبت کی ہے تبھی تو, تو نے اس کی ریبت کی ہے وہ علم یقن فی ہے اور اگر وہ بات وعادت وعیب اس عادت نہیں ہے ما تقولو جو تو کہتا مات کہ بہتان لگانا تو بہتہ مخاطب کا چیز ہے فقت بہت اس کی تو تحقیق اس کا اس پر بہتان لگایا ہے تھی بہتان باندھا ہے اگر وہ بات اس میں ہے تو تو عقیبت کی ہے لیکن اگر اس میں نہیں ہے تو پھر تونے حارک پتا چلتا ہے کہ کوئی کتنا ہی صوفی کتنا ہی عبادت گار کتنا ہی نیک دجت گزار عبادات کرنے والا ذکر روزگار میں و مشغون ہونے والا متقی کتنا ہی کیوں نہ ہو لیکن جب اس کے ارد گرد میں برائیاں ہو رہی ہوں اور وہ اس کو ان کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو اور ان کی اصلاح کی وہ غور و فکر ہی نہ کرتا ہو تو وہ بھی ان تمام لوگوں میں اس گناہ میں شریک سمجھا جائے گا ہاں اگر اس نے اپنی طاقت اپنی وسلت کے مطابق ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کی ہے جیسے کہ حدیث میں آتے ہے کہ اگر ہاتھ سے روک سکتا ہو تو ہاتھ کھڑے ہوتے نہیں تو زبان کھڑے ہوتی پھر بھی نہیں تو کم از کم دل میں برا جاتے ہیں. تو اگر اس نے ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کی ہے پھر تو وہ گناگار نہیں ہوگا گناہ میں شریک نہیں سمجھا جائے گا لیکن اگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا حتاٰ نے دل سے بھی ان برائیوں کو برا نہیں جانا بس اپنے ہی کام سے کام رکھا رہا تو وہ ان تمام لوگوں میں برابر گناہ کا شریک ہوگا اس لیے امر بالمعروف و نئی یعنی من ضروری چیز ہے جی حضرت جاگر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے شاعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کی طرف وہی نازل فرمائی اور کہا کہ تو فلاں شہر کو ایسے ایسے پلٹ دے ایسے ایسے پلٹ دے جیسے کہ مثال کے طور پر قوملوت کو دیکھ لیجئے کہا کہ پہلے اٹھا لیجئے اسے اور پھر اسے اس واپس زمین پٹر زمین پر دوبارہ واپس پٹر دیا گیا قوم قوملوت پر جب آزاد آیا تو ان کی ایسے ہی لوگوں کو اوپر آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور پھر واپس واپسڑ کر زمین پر پٹک دیا گیا اور ان پر پتھر بھی برسایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, سے اللہ تعالی کی حفاظت کر جی تو جبریل امین نے کہا کہ یا اللہ اس بستی میں اس شہر میں تو آپ کا ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جس نے آج تک پلک جپکنے کے برابر بھی آپ کی ناپرمانی نہیں کی ہے بڑا میں ایک صالح ہے لمحہ کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی اللہ تبارک و دینے اچھا فرمائے اکلی بھر آلے بستی کو الٹ دے اس پر بھی وہاں آلے اور ان بستی والوں پر بھی تو ان نجہ تما آرسی یتن کت اس لیے کہ یہ بستی والے یہ شہر والے برائیاں کرتے رہے ہیں برائیوں میں مشہور رہے ہیں گراہوں میں ملوث رہے ہیں اس بندے کا چہرہ بھی متغیر نہیں ہوا میرے معاملے میں آج تک لم تمار اس کا چہرہ تبدیل بھی نہیں ہوا اس کا رنگ متغیر نہیں ہوا اس کے چہرے پر بھی ایسے اثرات مرتب نہیں ہوئے کہ اس رنگ برائیوں کو برا جانا ہو اس لیے اس پر بھی اس بستی کو پلٹ دو اور ان بستی والوں پر بھی دیکھیے پانجہابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ قال کیا اپ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا اوح اللہ الله عز وجل نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کی طرف وحی نازل فرمائی ان اقلب مدینہۃ کہ پلٹ دو الٹا دو پلٹ دو مدینہ شہر کو قضا و قضا ایسے ایسے ایسے ایسے پلس دو نہیں اس کے نیچے والے حصے کو اوپر کر دو اوپر والے کو نیچے کر دو بے اہل ان شہر والوں کے ساتھ صرف زمین کو ہی نہیں ان شہر والوں کو بھی رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ اے اللہ اے میرے رب اس میں تیرا بندہ ہے فلان ان فلان لم یا کا جس نے تیری نافرمانی نہیں کی طرفت عین آخ ان چپکنے کے برابر بھی پلک جپکنے کے برابر بھی طرفت عین قال آخری بہ آلئی اللہ تبارک نے جل لال میں فرمایا کہ اس پر بھی پلٹ دے الٹ دے وہ آلئی ہے مرون بستی والوں پر بھی وَجْهَهُ لَمْ فِي لمب یا اس لیے کہ وجہ اس کا چہرہ لم ای لم تمارمبیہ نہیں بدلا فی یا میرے معاملے میں ساعتن کبھی بھی ایک پل کے لیے لیے ایک پل کے لیے بھی اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا میرے معاملے میں یہ جی لوگ اس کے ارد برائیوں میں لب رہے ہیں گناوں میں ڈوبے رہے ہیں اس نے آج تک نہ کسی کو کہا اور نہ اس نے برا جانا کہ اس کا چہرہ تک متویعت نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ صرف اور صرف اپنے آپ کا ہم اور اپنا ہی خیال رکھنا یہ نہیں ہے اسلام لا رہبانیت تفیل اسلام لا فروغ تفیل اسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے تنہا گوشہ نشینی اسلام میں نہیں ہے اسلام میں دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے امر بالمعروف اور نیا المنکر کرتے رہنا ہے یہ ہے اسلام حدیث نمبر بتیس قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما على حصين فقام وقد اثر في جسده فقال ابن مسعود رضي الله تعالى يا رسول الله لو قمتنا النفس تلا كوانا عمل فقال ما لي وللدنيا وما انا والدنيا إلا راكبن استزل تحت شجرة ثم راح وذلك الله اكبر كبير حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی سرکار دو جہاں رحمت اللہ عالمی سید الانبیاء حسن و جمال کے پیکر کر نامدار خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک چٹائی پر آرام کیا آپ سو گئے ایک چٹائی پر اللہ حسین فقام جب سرکار دو جہاں بیدار ہوئے ہی ہی وقد اثر فی جسدی اس چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے آپ کے جسم مبارک خالب ابن مسعود حضرت ابن مسعود نے کہا یار سورج لو ہے لو امر تنا انک آپ نے ہمیں حکم دیا ہوتا ہم آپ کے لیے کچھ بچھا لیتے ونا امر اور ہم آپ کے لیے کرتے یعنی ہم ایسی کوئی سورت بناتے کوشش کرتے اس کے لیے है, है, اگر وہ ہستی چاہتی تو من و سلوا تو کیا اس سے بڑھ کر بھی دنیا کما سکتے تھے فقال مالی بولی دنیا مجھے کیا اس دنیا سے وہاں نا وہ دنیا اللہ کرا میں اور دنیا نہیں ہے اللہ کرا مگر اس سوال کی طرح اس تزلطح کا شجا رہتی جس نے حالت سفر میں ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کیا ثم مرا پھر چل دیا وہ کہا اس درخت کو چھوڑ دیا یہی حال ہے دنیا کا یہاں آنے والے کئی آئے ہزاروں آئے جو یہ کہا کرتے تھے کہ میں ہی ہوں اس دنیا کو چلانے والا میں ہوں تو یہ دنیا ہے میں نہیں تو یہ دنیا کچھ بھی نہیں میں ہوں جس سے شہر کا نظام چلتا ہے میں نہیں ہوں گا تو شہر بالا ہو جائیں گے میں ہوں جس سے یہ ملک اور سلطنتیں قائم و دائم ہیں اگر نہ چلا گیا تو یہ حکومتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی لیکن دنیا والوں نے دیکھا ہے آج تک کہ یہ سب کچھ کہنے والے خود مٹ گئے ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا لیکن وہ دنیا اپنی جگہ پر واقعی ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا اور انسان کی حیثیت یہی ہے کہ جس طرح کے ایک مسافر چلتے چلتے دھوپ میں تھک کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑا کچھ آرام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس درخت کے سائے میں نہیں بیٹھتا بلکہ چل دیتے ہیں اپنے سفر کا آغاز کر دیتا ہے اپنا سفر شروع کر دیتا ہے ایسے ہی یہ دنیا ہے کہ انسان یہاں آتا ہے کچھ ایک مختصر سی زندگی گزارتا ہے تھوڑا سا بچپن کچھ لڑکپن کچھ جوانی کسی کو لڑکپن بھی نصیب نہیں ہوتا بچپن میں ہی چلا جاتا ہے کسی کو لڑکپن تو نصیب ہوتا ہے جوانی نصیب نہیں ہوتی پہلے ہی دنیا کو چھوڑ جاتا ہے کوئی جوانی میں آ کر جدائی کا دعو دیا جاتا ہے اور کوئی جوانی تھوڑا سا اوپر ہو کر بڑھاپے کو بھی پا جاتا ہے بل آخر یہ مختصر سی زندگی گزارنے کے بعد یہ دنیا کو ہر ایک نے خیر آباد کہا ہے یہ موت وہ واحد ایک چیز ہے جس میں آج تک کسی کا کوئی اختلاف نہیں رہا ہے چاہے مسلم ہو چاہے کافر ہو اور پھر کفار میں کوئی بھی ہو مجوسی ہو عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو کچھ بھی ہو سب کہتے ہیں کہ جس نے اس دھرتی کو جنم لیا ہے اس نے ایک د ایک دن اس دنیا کو خیرآباد کہہ کر جانا ہے اب عقلمند وہی ہے کہ جس دنیا میں کامیاب ہو کر جائے اپنی آخرت کی نامحدو زندگی کے لیے اپنے پاس ساتھ کچھ سامان لے کر جائے اگر کسی کا سفر ہو ایک صحرا کا سفر ہے جس کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وہاں کوئی انسان نہیں رہتا نہ پانی ہے نہ کھانے کو کچھ ملے گا تو پھر اگر کسی نے اس صحرا سے گزرنا ہوگا اس صحرا سے سفر کرنے کے لیے جو چلے گا تو عقل مند وہی ہوگا کہ جو اپنے ساتھ توشا اور پانی لے کر چلے گا جو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر چلے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس ریگستان میں اور اس صحرا میں کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملنا لیکن اگر اس کے باوجود بھی بہتر و سماں اگر جاتا ہے تو وہ خود اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والا یہی حال دنیا میں جنم لینے والے ہر انسان کا ہے اگر باوجود اس کے اس کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں میں نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا اب پھر بھی اگر اپنی آس کی زندگی کے لیے کچھ کما کر نہیں جاتا تو خود اپنی زندگی کو خود ہی علاقت میں ڈالنے والا ہے لیکن جو کما لیتا ہے جو اپنی توشا تیار کر لیتا ہے وہی کامیاب انسان ہے رسول سوریا کرم فرما گئے ہلکا یہ سمندان انف سب میرا لما بادل <اللہ> مو وہ نہ جسمن سا تمن نہ بادل نفس کو جھانچتا رہا بار بار اس کا ہم دھیان لیتا رہا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا بال بن گیا ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں جو مقصد لے کر آیا تھا اس سے بغاوت کر بیٹھا ہو وہاں ساتھ ساتھ موت کے بعد تیاری بے وقوف من ون ہوا اپنے نقصانی خواہشات کے پیچھے چل پڑا ہے اس سے کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے اللہ کو میں نے پل پل کی حساب دینا ہے ہر لمحہ ہر ساتھ کا حساب دینا ہے اسے اس یہ خبر ہی نہیں ہے بھولا ہوا ہے اپنی نقصانی خواہشات میں لگا ہوا ہے بتا اور میں امید پھر بھی اللہ سے بانے ہوئے. ایسے نہیں جی ہاں سوریہ فرما رہے ہیں. میری دنیا سے کیا اور درخت کو چھوڑ جاتا ہے یہاں میں بھی ہوں میں نے بھی ایک دن دنیا کو چھوڑ جانا ہے سب نے چھوڑ جانا ہے یہ حیبرت کی جا ہے تماشا ہے تماشا حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نامہ علی حسین آپ سو گئے اثر رکھی جیسے اور نشان پڑ چکے تھے آپ کے جسم اطہر پر فقط اس تحقیق اور اس چٹائی کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے آپ کے جسم مبارک میں ببارک. فقال الدین یا رسول اللہ رض مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یا اللہ کے رسول لمد کا نام اگر آپ ہمیں حکم دیتے انب سوک یہ کہ ہم بچھا دیتے آپ کے لیے کچھ ونا امن اور کچھ بنا دیتے کچھ کر لیتے یعنی ہم اس کا بندوبست کرتے آپ کے لیے یہ تو یعنی ایک حال کا معنی ہے اور دوسرا یوں بھی کر سکتے ہیں لو امر اگر آپ حکم دیں ان سوتلک ہم آپ کے لیے بچھاریہ کریں نہ عمل اور ہم اس کا بندوبست کریں یعنی آئندہ کے لیے پکایا مالی والی دنیا ہائے ہائے سرکار دو جہاں کہہ رہے ہیں مالی والی میرا کیا ہے اس دنیا میں وہاں آنا وہ دنیا اللہ کرا نہیں ہوں میں دنیا اور دنیا اللہ کرا مگر ایک ایسے سوار کی طرح کہتے ہیں استزلتے جس نے سایہ حاصل کیا تحت درخت کے نیچے پھر چل دیا جیسے راہ کا معنی ویسے چلنے کے بھی ہوتے ہیں اور رات کا چلنا شام کے وقت چلنا روحا شام کے وقت کو کہتے ہیں مطلقاً چلنے کے معنی میں بھی آتا ہے سما رہا پھر چل دیا وہ مسافر وہ ترا کہا اور اس درخت کو چھوڑ دیا غرض وہ ماں انا اور نہیں ہوں میں وہ دنیا اور دنیا الا کرا مگر اس سوار کی طرح تحت تزلتا جو سایہ حاصل کرے ایک درخت کے نیچے سما اور پھر چلا جائے وہ کا آ اور اس طرح کو چھوڑ دیں دعوانا آخر الحمدللہ رب للہ